انبیاء اور اولیا کی ملائی پر فضیلت حضرت گنجا سحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں جناب چھوڑیں کی بات ہے جب کوئی آئے گا کوئی سوال کر رہا تو پھر ہم اس کے بارے میں کوئی بات بھی دے رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کو رو میں ہے یہ مطلب پڑھنا شروع کروں میں <تصفح> اللہ اکبر جی جی عمران بھائی اپنا خیال رکھیں جب فائدہ آ جائے جتنا ہو سکے <تصفح> انبیاء اور اولیا کی ملائک پر فضیلت کس طرح ہے آج داتا گنجر سحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نو پرابلم بردر انبیاء اور اولیاء کی ملائک پر فزیلت قسل معجول سے یہ جی میں پڑھنے لگا ہوں جہاں پر ابھی بحث ہو رہی تھی جناب کے فرشتے افضل ہیں فرشتوں کو بڑی میبانی سوڑی جی بڑی میبانی میں اور سوڈے پیری آ کے پیمہ اس وڈے میں شکریں کیسے رہا دا کرنے جی کہ تو سنو دے پیو سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے چلو جی تسو خیر رہے کے تو خیر یاد رہے کہ علماء اہل سنت و الجماعت اور مشائق طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو معصوم ہوتے ہیں اور اولیا کرام جو محفوظ ہوتے ہیں سنیں جناب اور انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اور اولیا کرام کیا ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں دونوں فرشتوں سے افضل ہے لیکن فرقۂ معتزلہ کہ لوگ فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام سے افضل سمجھتے تھے پہلے پہلے بھی گروہ نکل چکے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امت میں ترہتر فرقے ہوں گے اگر آپ فرقے اکٹھا کرنا شروع کرتے تو میرے خیال میں کہیں سو بن چکے ہیں لیکن یہاں سے متلقن مراد عقیدے ہی ہیں کہ ترہتر قسم کے عقیدے ہوں گے ان میں سے ایک عقیدہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا باقی لوگ جو ہوں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اچھا متضلا کے لوگ فرشتوں کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چونکہ فرشتے پیدائشی طور پر انسان سے زیادہ لطیف اور حق تعالی کے زیادہ موتی اور فرما بردار ہیں اس لیے انبیاء سے افضل ہیں تو غروض اللہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے فضیرت کا انحصار پیدائش اور فرمان برداری پر نہیں ہے فضیرت اس کو حاصل ہے جس کو اللہ تعالیٰ افضل قرار دے بلائے کہ جتنے فضائل متضلہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو شیطان کو بھی حاصل تھے اللہ لیکن سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شیطان ملعون ہے لہذا افضل وہ ہے جس کو حق اعلیٰ افضل قرار دے دے ٹھیک ہے امبیا علیہ السلام کی فضیرت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حق اعلیٰ نے ملائک کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ کرنے والے سے زیادہ افضل ہوتا ہے اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ سجدہ تو کعبوں کو بھی کیا جاتا ہے تو کیا پتھر انسان سے افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کعبہ یا پتھر کی کوئی قسم یا کوئی وہ پتھر کو کوئی شخص سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہر شخص خدا کو سجدہ کرتا ہے لیکن ملائک نے تو انسان کو سجدہ کیا کعبہ کیا ہے کعبہ جناب کی قبلہ ہے, کی ہے اس طرح کابے کو سجدہ نہیں کر کے اصل میں ہم سجدہ کر رہے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے کہ حکم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے جہاں مومنین کے سجدہ کا تعلق ہے تو حکت نے فرمایا کہ خدا کو سجا کرو اور نیک کام کرو لہذا خانہ کعبہ کی مثال غلط ہے دوسری بات یہ کہ جب مسافر جانور کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو خواہ اس کا رخ کعبہ کی طرف نہ ہو اس کا سجدہ خدا کے لئے ہوتا ہے اسی طرح جب جنگل میں کعبہ کی ہمت معلوم نہ ہو تو جس جی طرف رخ کرے گا نماز درست ہوگی اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا سجدہ خانہ کعبہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس کا مسجود جس کو سجا کیا جاتا ہے اس کو مسجود حقیقت حق تعالی ہوتا ہے اور جب ملائق کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم ہوا تو انہوں نے کوئی عذر نہ کیا جس نے عذر کیا وہ ملعون ٹھہرا جس طرح شیطان نے کہا تھا انا خیر ہو خلط نی منارو خلط من یہ یعنی اللہ انا خیر میں بہتر ہوں خلط من نار تم نے مجھے آگ سے بنایا ہو من منتوین اور اس کو تم نے مٹی سے بنایا اور جو لوگ کہتے ہیں انا میں بہتر ہوں جس کی انا جس کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذریعہ خواج ہوتے ہیں وہ لوگ جس طرح شیطان ذریعہ خوار ہے واہ بس اللہ تبارک جب ملائک و عدم علیہ السلام کے سجدہ کا حکم ہو تو انہوں نے کوئی عذر نہ کیا جس نے عذر کیا وہ کیا ملعون مانت اللہ اس پر قیامت یہ دلائل کم سے کم عقل رکھنے والے کے لیے بھی کافی ہے تیسری بات یہ کہ ملائک انبیاء علیہ السلام سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی فطرت میں شہوت ہے ہی نہیں نہ ان کے دل میں دنیا کی لالچ اور طلب ہے ان کی رضا عبادت ہے اور وہ ہر وقت حق عالیٰ کے حکم کے پابند ہے اس کے برعکس انسان کی فطرت میں شہوت ہے جو گناہوں پر اس کو مجبور کرتے ہیں نیز دنیا کی زینت میں بھی انسان کو فریفتہ کرنے کے لئے کافی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی مانند چلتا ہے اور نفس امارہ ام جو تمام خرابیوں کی جر ہے شیطان کا حو نشین ہے لہذا وہ شخص جس کا وجود ان تمام خطرات سے دوچار ہو اور شہوت کے غلبہ کے باوجود برے کاموں سے پرہیز کرے اور ہر وہ ہوا جو اس کی فطرت میں ہے کہ باوجود دنیا سے دل نہ لگائے اور شیطانی وساوس کے باوجود گناہوں سے اجتناب کرے اور خواہشات نفس کو دبا کر عبادت پر قائم ہو جائے خدا کی بندگی کو اپنا شعار بنا دے نفس سے جہاد کرے اور شیطان کے ساتھ جنگ میں مشغول رہے ایسا شخص یقیناً ملائک, ملائک سے افضل ہے جن کی فطرت میں نہ شہوت کا غلبہ ہے نہ کھانے پینے کی خواہش ہے نہ دنیا کی لذت جن کو لبھا سکتی ہے نہ جن کو بیوی کی بی بچوں اور دیگر رشتے داروں کی فکر ہے نہ دنیا کی لالچ میں ممتلا ہے مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دنیاوی مال و دولت کو باعث سے و جہاں سمجھتا ہے ایسا شخص جلدی اپنے زوال دیکھے گا کیونکہ اس کے نزدیک حق عزت حق تعلی کے اطاعت و بندگی میں نہیں بلکہ ناپائیدار مال اور دنیا کی زیب و زینت میں ہے مجبر جو ہزاروں سال خلعت کی امید میں عبادت کرتا رہا آخرکار اس کی خلت یہ ہوئی کہ شب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہا سنیں اس کی خلطی یہ ہوئی کہ شب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاشیہ برداری اس کو نصیب ہوئی اور براک لاکر نبی علیہ السلام کے لئے سواری مہیا کرنے کو اپنا فخر اور خوش قسمتی سمجھا آہا وہ ایک نبی سے کس طرح افضل ہو سکتا ہے جو دنیا میں اپنے نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال دے دن رات مجاہدات میں بسر کرے اور حق اعلیٰ کے دیدار سے مشرف ہو اس میں شک نہیں کہ ملائی کے اندر بھی شیخی پیدا ہوئی اور اپنے اعمال کی صفائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کے مرتکب ہوئے لیکن حق اعلیٰ نے چاہا کہ ان کی حقیقت ان پر ظاہر کرے تو ان میں سے تین فرشوں کو حکم دے کے زمین پر جا کر خلافت الہیہ کے فرائض انجام دو اور خلقت کی اصلاح کرو ان میں سے ایک تو زمین کی خرابی دے کر دستبردار ہو گیا اور دو, دو فریشیں زمین پر آئے حق تعلی نے ان کی فطرت کو تبدیل کر دیا وہ انسانوں کی طرح ان کے اندر کھانے پینے اور شہبت رانی کے جذبات پیدا کر دی جب وہ دنیا میں اترے تو شہوت میں مبتلا ہو گئے نفسانی خواہشات پورا کرنے لگے جس کے نتیجہ یہ وہ ہوگا کہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اس سے ملائک نے اپنی آنکھوں سے انسان کی یہ ہیں وہ ہاروت و معروط کا ذکر آپ نے قرآن میں سنو ہوگا نا انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کسی ٹائم ہم کریں گے وہ حاروت و معروف دو فرشتوں کا ذکر ہے قرآن میں ہے نا لفظ بھی بھی بہرحال اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہیں تو اس پہ کبھی ان شاء اللہ بحث کریں گے خداصے تمام علماء اور مشائق اس بات پر متصرک کہ مومنوں میں سے خاص مومن خاص فرشتوں سے افضل ہے اور عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہے سنیں یہ کیٹیگری سنیں خاص مومن خاص فرشتوں سے افضل ہے اور عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہے چنانچہ انسانوں میں وہ انسان جو گناہوں سے پاک اور معصوم رہے یعنی اولیاء اور امبیا وہ اجرائل اور میکائل سے افضل ہیں اور عام مومن جو گناہوں سے محفوظ اور محفوظ نہیں وہ عام فرشتوں یعنی کہ کاتبین اور ان جیسے دیگر فرشتوں سے افضل ہیں شریعت اور حقیقت کیا ہے داتا گانجبخ سمت لالہ کیا فرماتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں مختصر بات کرتے ہیں یہ دونوں اصلاحات اس قوم انسوسیہ کی ہیں جو شریعت سے ظاہری عامال کی صحت اور حقیقت سے باطنی احوال کی کہفیات کی پختگی مراد دل لیتے ہیں شریعت و حقیقت کے متعلق دو گروہ غرض فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں اول علماء ظاہر جو شریعت و حقیقت میں فرق نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت شریعت ہے دوسرا گروہ ان ملحدین یعنی بے دینوں کا ہے جو ایک کا دوسری کے بغیر قائم رہنا جائز رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب حقیقت آشکارا ہو گئی تو شریعت اٹھ گئی یہ عقیدۂ فرقے مشبہ کرامتا مشیا اور موسوسان کا ہے یعنی وسو سے ڈالنے والے ان کی دلیل کی شہریت حقیقت سے جدا ہے یہ ہے کہ ایمان کے لیے زبان کے اقرار سے دل کی تصدیق جدا ہے اور ہماری یہ دلیل کے اصل میں دل کی تصدیق کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہے واہ بات یہ ہے کہ صرف دل کی تصدیق سے انہیں یعنی زبان کے اقرار کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی صرف زبان کے اقرار سے انہیں یعنی بغیر تصدیق کے قلب انسان مومن نہیں بن سکتا لہٰذا قول اور تصدیق کے درمیان جو فرق ہے ظاہر ہے چنانچہ حقیقت وہ چیز ہے جس کا نسخ یعنی منسوخ ہونا ناممکن ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں کے فنا ہونے تک حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مثلاً حق تعالی کے معرفت اور اعمال کی صحت خلوص اور نیت پر مبنی ہے اور شریعت وہ چیز ہے کہ جس کے اندر تبدیل و تغیر جائز ہے جیسے کہ احکام وہ عمر امر مطلب حکم الہی مثلا قرآن میں بعض آیات ناصف اور بعض منسوخ ہیں پر شریعت فعل بندہ ہے اور حقیقت خدا تعالیٰ کی نگربانی حفاظت اور عصمت کا نام ہے پس شریعت کا قیام حقیقت کے بغیر محال ہے اور حقیقت کا قائم کرنا شریعت کے بغیر محال ہے مثال کے طور پر ہر شخص جان روح کے ساتھ زندہ ہے اور جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے روح اور جسم کے اکٹھا ہونے سے انسان زندہ ہے یہی شریعت اور حقیقت کا باہمی تعلق ہے شریعت بغیر حقیقت کے ریا ہے واہ اور حقیقت بغیر شریعت کے منافقت خدا کا فرمانہ جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف کی راہیں دکھاتے ہیں اس آیت میں وہ مجاہدہ شریعت اور ہدایت سے مراد حقیقت سے آگاہی ہے ٹھیک ہے شریعت فعل بندہ ہے یعنی اس کے ظاہری اعمال وہ حقیقت حق ہے. یعنی باطنی قرب حق کا عطا ہونا بالفاظ دیگر شریعت کا تعلق مقاصد اعمال سے ہے اور حقیقت کا تعلق مواحب سے یعنی حق تعلی کے انعامات اور احتیاط سے جو کچھ اوپر بیان ہوئی خوفیہ کی پہلی قسم کی اصطلاحات ہیں وہ اچھا اس کی شرح کیا ہے حضرت مصنف کے فرمانے کے شریعت بغیر حقیقت ریا اور حقیقت بغیر شریعت منافقت ہیں منا معرفت کا بے بہا خزانہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن رسال حق سے محروم ہوتے ہیں وہ ریاکاری یعنی دکھلائی میں مشغول ہیں اور جو لوگ واسف اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ منافق ہیں کیونکہ یہ دعویٰ باطل ہوتا ہے یعنی شریعت کے بغیر واسل نہیں ہو سکتے اور پھر وسال کا دعوی کرتے ہیں اس لیے کیا ہوئے منافق ٹھہرے اللہ اس میں کچھ اصطلاحات بھی ہیں وہ ہم کیا اس پہ بحث کریں وہ باتیں بہت دور کی ہیں تو ہم مختصر اسی باتیں آسان آسان سی باتیں کریں